بسلائر رحمان رحیم سامع نے کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر بازار سے آنسر کرنے کے لیے محمدی کے دار لاہور سے آنسر کردمی اس طرح میرے محبوب کو رب کرے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بتا یام لوگوں نے ہماری مکالفت کی وجہ سے کہا اصل یام محمد کہنے اچھا یا محمد بابیاں سرد رہے ہیں بھائی ہمارا کیا ہے اگر تم نے قرآن کی مکالفت کرنی ہے تو کرتے رہو ہم تمہیں بات رکھ سکتے ہم تو سمجھا ہی سکتے قرآن سورہ نور اٹھارواں پارو ارچ والے میں آسمان سے نکال کے کھاؤ لا تجالو تو رسول دعائے باز کم بازا اور کوئی آدمی میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارے جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں پکارتی ہے اور سنو پورے پرانے مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کے نہیں پکارا کیا کہا یا ایوہر نبی یا ایوہر الرسول انار سلنا کا شاہدن و میر اللہ جنگ مری رہا تو بات یہ ہو رہی تھی وہ بھی آتی جنگلی آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ رسول کس کو کہتے کیا لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کہا تجھے اسی اللہ کی قسم ہے سچی بات کہنا واقعی اللہ کے سوا کوئی رکھ نہیں اتنا بالکل سادہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ نے فرمایا میں اسی ذات کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے سوا کوئی رابطہ نہیں اس نے کہا میں نے سنے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی نے آپ کو بھیجا آپ نے فرمایا ہاں کیا قسم کھا کے بتلاؤ کہ قسم کھا کے بتلاؤ کیوں اسی نے آپ کو بھیجا آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنا نبی بنا دیا اس نے کہا اور یہ تو میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے تو اللہ کا رسول ہے چونکہ توں نے قسم کھا کے بتلایا مجھ کو یقین ہو گیا آپ سچ کیا ہے اللہ اللہ ہو آپ <تصفيق> نے فرمایا پنج وقت نے مجھ پورا کرم کھا کے کیا کہ اللہ نے اس کو کرز دیا نبی پاک نے فرمایا میں ختم کھا کے کہ وہ اللہ نے اس کو کرز دیا چل اچھا ٹھیک جی ہے اور کوئی آپ نے فرمایا اللہ مال دے تو سکھا دیا کرو پھر کہتا ہے کہتا اس قسم کھا کے بتلاؤ پھر اس کو بھی اللہ نے فرض کرا دیا آپ نے فرمایا میں کسم کا کہتا ہوں اللہ نے سفر کرا دیا کیا اور کچھ آپ نے فرمایا اگر رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو قسم کرو کے کاسم یہ بھی رب نے حکم دیا آپ نے فرمایا میں قسم کھا کہتا ہوں میرے رب نے یہ حکم دیا کاغذ نے اس نے کہا اور کچھ آپ نے فرمایا اللہ کے گھر کا سواف کرو اللہ کے گھر کے کہا کیا کسم کا بدلاؤ یہ بھی کرے رب نے کہا آپ نے فرمایا میں کسم کا کہتا ہوں یہ اللہ کا اللہ اکبر اس آدمی کا کیا ہی بات ہے دیہاتی آدمی نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنتا ہے کہتا ہے پہلے تو نے پانچ قسمیں کھائی ہے اب میں ایک قسم کھاتا ہوں نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا قسم کھاتا ہے کہہ لگا تھا اس رب کی قسم کھاتا ہوں جو ایک ہے اور جس نے تجھ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں جب تک زندہ رہوں گا ان پانچ چیزوں کو اختیار کیے رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا نہ اللہ کی کو چھوڑوں گا نہ تیری رسالت کو چھوڑوں گا نہ نماز کو چھوڑوں گا نہ روزے کو چھوڑوں گا نہ حج چھوڑوں گا نہ تو چھوڑوں گا مروں گا تو اس پر مروں گا جیوں گا تو اس پر جیوں گا اب میں بھی کسم بھاگے یہ کار چل نکلو ابھی پندرہ منٹ نہیں ہوئے ایمان ایماندار ہوئے دس منٹ گزرے ہیں ایمان ایماندار ہوئے تو آسمان سے جبری نے ابھی نہ گئے نہ بھی ہوئی نہ بھی یہ کائر کروایا منسر رہوں جنتما تھا اور میرے ساتھیوں میرے صحابیوں اور دنیا میں جنتی دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں جنتا بنتا جنتی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون لنتی بھی دیکھنا چاہتا فرمایا اس جنگلی کو دیکھ لو جس کو ابھی پانچ منٹ ہوئے اسلام لائے ہوئے جبریل نے کہا اللہ نے جنت اس کو لکھ کے ادا کروا دیے یہ پانچ منٹ ہوئے اسلام لائے ہوئے اور نبی سے مسئلے پوچھ کے گیا سال کی سے اشارت ملے گا کھلا گیا لوگوں یہ کس چاہیے ان اسلام کے بنیادی اصولوں پر تسلیم کرتے ہیں مان نہیں مزہ آیا نا اس نے نبی کو قسم اٹھوائی پھر خود بھی قسم اٹھائی مزہ آیا قسم اٹھانے میں ہم کیا موبائل مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں ہمیں پیدا ہوتے ہی ہمارے ایک کان میں ازان دی گئی دوسرے میں ہمارے میں تکبیر کہی گئی لیکن ہماری بدبختی کی تہا ہے اس گھر میں پیدا ہونے کے باوجود مسجدیں ہمارا چہرہ دیکھنے کو ترس جاتی ہیں کوئی بھی ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق کیا ہے مسجد اللہ رسول کی عظمت کا احترام کر کے پیدا ہوتے لیکن ساری زندگی اللہ رسول کی بغاوت میں گزر جاتی لوگوں اللہ سے جاؤ یہ مقدس مہینے کا مقدس دن پچھلے جمعے میں, میں نے کہا تھا سارے دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کے دن کو بنایا ہے。سارے دنوں کا سردار اللہ نے جمعے کو بنایا ہے。اور سارے مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان کو بنایا ہے。سارے مہینوں کا سردار اللہ نے رمضان کو بنایا ہے اور ساری راتوں کی سردار اللہ نے لالت القدر کی رات بنائی آج شاید لالت القدر کی راتوں میں سے پہلی رات آنے والی ہے اور آج جمعے کا دن ہے اور آج رمضان کا مہینہ ہے اور آج ساری کائنات کا سب سے اہلا ترین ٹکڑا زمین کا مسجد ہے اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان وعدہ کرو اپنے اللہ کو گواہ بنا کے اللہ زندہ رہیں گے تو تیرے مکمل اسلام پہ کار بند رہ کے زندہ رہیں گے اور مریں گے اللہ تو خاتمہ ہمارا ایمان پر لوگ آج بحد کر لو خدا کی قسم ہے اس آج کے ستے میں ہی اگر تمہاری موت ہو گئی اللہ کو میں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل بھر دے گا کیونکہ یہ عہد ایمانداری حساب پختہ نیت اللہ کو یہ عہد بھی بڑا پسند ہے اللہ کو یہ ارادہ بھی بڑا پسند ہے اللہ کو یہ نیت بھی بڑی پسند ہے دوستو اگر رمضان گزر جائے ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی اور انقلاب نہ آئے تو مانا یہ ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں داخل جو رمضان سے ہمیں حاصل ہونا چاہیے تھا درس وہ ہم نے حاصل اللہ سے دعا ہے اللہ ہم اپنی جھولیاں پھیلا کے تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اللہ دلوں کا مالک تو ہے اللہ تیرے نبی نے کہا ہے کہ دل میرے اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے اے اللہ دنیا کی آلائشیں دنیا کی آلودگیاں ہمارے دلوں کے مسلط ہو گئی اللہ ہمارے دل دندے ہو گئے اللہ ہماری نظریں نیران ہو گئی شاء اللہ ہمارے جسم پلیز ہو گئے اللہ تیرے ہاتھ میں دل ہے اللہ اپنی رحمت سے ان دلوں کو اپنی اتاد کی طرف پھیر دے اللہ ہمارے جسموں کو پاک کر دے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دے اللہ ہماری روحوں کو پاک کر دے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام کے زندہ رکھنا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر شرما دے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے اللہ ہمیں پختہ نمازی بنا دے اللہ اپنے ساتھ شرط کی توفیق نہ دینا اللہ توحید پر کاربند رکھنا اللہ اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن فرما دے اللہ آج کل قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ اللہ اس قرآن سے ہمارے سینوں کو منور کر دے اللہ اس قرآن کی روشنی سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے اللہ ہمارے بے نمازیوں کو پختہ نمازی بنا دے اللہ ہمارے بے روزگاروں کو روزہ بنا دے اللہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو زکات دینے کی توفیق قطع فرما دے اللہ حج سے غافل لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے اللہ ہمیں صحیح بانوں میں مسلمان بننے کی توفیق قطع فرما دے اللہ تیری بارگاہ ہمیں تیرے گھر میں اس مقدس دن میں اس مقدس مہینے میں اس مقدس رات کی آمد کے موقع پر اللہ تیری بار گاہ التجا کرتے ہیں تو ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے واخر الحمد اللہ رب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 صل اللہ یا آمنوا وسلموا اللہم علی محمد آل محمد كما مجید یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے رب نے ارشاد کیا ہے کہ شہر رمضان انزل بلزلفیل قرآن یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے یعنی قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے پورے مہینے کو بابرکت کرا دیا اور قرآن کی برکتوں کا اندازہ اور جس سے کلبے اتھر پہ نازل ہوا اللہ نے اس کو رحمت اللہ عالمی کا لقب دیا ہے اور جس دھاکے میں اترا اس دھاکے میں اللہ نے اعلان کیا کہ اس دھاکے کے اندر اتنے بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے جن کے لیے جہنم لکھی جا چکی ہوتی ہے فرمایا جتنا ایک بکریاں پالنے والے قبیلے کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد نہیں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے اور جس رات میں اترا اللہ نے اس ایک رات کی عبادت کو تراسی سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے لوگوں یہ قرآن اتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ قرآن کا تاری آئے گا اللہ اس کو کہیں گے اقرا ورتل اے تاری قرآن جنت میں آ جاؤ قرآن پڑھتا جاؤ جنت کے درجوں کو طے کرتا جاؤ تیرا مقام وہاں ہے جہاں تک تجھ کو آخری آیت لے کے جائے فرمایا عام آدمیوں کی جنت میں اور قرآن کے حافظ کی اور کاری کی جنت میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین سے ستاروں کا فاصلہ جنت کے اندر لوگوں قرآن کے ساتھ محبت قرآن سے پیار کرو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے اگر پہاڑ کے سینے پر اتارا جاتا تو پہاڑ کا سینہ شک ہو جاتا اللہ چاہتا تو اس قرآن کے ساتھ مردوں کو چلا دیتا لوگ جہاں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے جو یہ قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ابھی اسے بات میں آیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کا آلہ روایت کرتی کہ ایک دن حضرت سیدب نے حزیر رضی اللہ کا رات کے پچھلے تہر قرآن کی تلاوت کر رہے گھوڑا باسی بنا ہوا تھا اور پڑوسی میں ان کا بیٹا سویا ہوا تھا کہا قرآن پڑھنا شروع کیا کہ گھوڑے نے مچلنا شروع کیا پریشان ہو گئے ناگا آسمان کی طرف نگاؤ کے دیکھا کہ ایک بادلوں کا ٹکڑا ہے جس کے اندر کندیلے روشن ہے اور اس کو دیکھ کر گھوڑا بھی رکھ رہا قرآن پڑنا بند کیا بادلوں کا ٹکڑا اوپر ہو گیا پھر شروع کیا پھر گھوڑا مچلنے لگا پھر بند کیا پھر شروع کیا صبح ہوئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار آئے واقعہ بیان کیا نبی نے را اتنا یاؤس ہے اتنا یاؤس ہے اور اس ہے اگر تو دن کی روشنی تک قرآن پڑھتا رہتا یہ رب کی رحمت تھی جو رحمت کے فرشتوں کے ساتھ آئی تھی جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے اگر دن تک تو پڑھتا رہتا لوگ اپنی آنکھوں سے رب کے فرشتوں کو دیکھ لیتے کہ کس طرح قرآن کی تلاوت سے نکل اور قرآن ہی کا یہ مقام ہے کہ قرآن کے ایک کاری کو حضرت عبی اب نکاب کو رضی اللہ تعالی ادھو ان کو نبی پاک نے ارشاد فرمایا عبی مجھے عرش والے نے کہا ہے کہ عبی کو تو قرآن پڑے میں رشتے بیٹھ کے اس کا قرآن سننا چاہتا ہوں خدا نے کہا ہے خدا نے میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں عرش والا اپنے قرآن کو خود سنتا ہے لوگوں دس دن رہ گئے اور محمد گزار دیکھتے دیکھتے دیکھ گزر گئے دس راتیں بمشکل باقی لوگوں ان راتوں کو اللہ کا قرآن سننے اور سنانے میں گزارا بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رب نے رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ راتوں کے قیام کی سعادت عطا فرمائی ہے رب کا قرآن سنتے قرآن سمجھتے قرآن پر عمل کی نیتیں باندھتے اللہ ہم سب کو اس قرآن کی محبت اور پیار ساف گھمائے اللہ کے فضل و کرم سے آج مرکز آلے حدیث ترپل لارنس روڈ پہ ہم نے تھوڑا سا ستائیسواں پارہ اور کچھ حصہ اٹھائیسویں پارے کی تلاوت کرنی ہے ان اور آج آج کی رات ان پانچ راتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان میں لالت القدر ہے ان پانچ راتوں میں لالت القدر کی تلاش کرو جستجو کرو فرمایا جس کو لیات القدر مل گئی اس کے نامہ اعمال میں تراسی سال کی عبادت سے بہتر کا ثواب لکھ دیا گیا ہے تراسی سال سے بہتر اور کچھ نصیب وہ لوگ جو ان راتوں کو جاگ کے گزارتے امام کائنات کے بارے میں حدیث صحیح میں بخاری شریف میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری اثرے کی خاص طور پر ان پانچ راتوں کو شب آمیر لے لاؤ آئی کزا لو نہ خود سوتے نہ اپنے گھر والوں کو سونے نہ خود سوتے نہ اپنے گھر والوں کو سونے اللہ کے بندو پتہ نہیں اگلا سال نصیبے میں ہے کہ نہیں اگلا سال قسمت میں کسی کے ہے کہ کوئی جوانوں کو اپنی جوانی کا ناز نہ کرنا چاہیے کتنے جوان گھر سے آرام سے نکلتے ہیں واپس ان کی لاش آتی آج کے اخبار میں تھا کہ ایک نوجوان جس کی ابھی شادی بھی نہیں تھی اکیس بائیس سال کا گھر سے نکلا ہے اور واپس اس کی لاش آئی باپ نے لاش دیکھی وہیں دم خود بھی توڑ گیا دنیا اسی کا نام ہے کسی کو پتا نہیں ہے کہ کس کا وقت پہلے آ جائے اس لیے اس موقع کو غنی جانو جن کو اللہ نے توقع دی ہے اتخاب بیٹھنے کی وہ مسجدوں میں دس دن کا اتخاب کرے آج کی رات نماز فجر کے بعد اپنے رات کو بیدار رہنا ہے اعتگاب ایسے والے رات کو بیدار رہنا ہے فجر کی نماز کے بعد اپنی اعتگافزا میں داخل ہونا ہے اگر رات کو چاہے تو رات ہی کے لیے ایشا کی نماز کے بعد ترابی کے بعد اپنی موت میں اعتقافزا میں داخل ہو جائے طریقہ یہی ہے کہ اکیسویں کی شب جاگ کر پھر نماز پجر پڑھ کر ایک کافگاہ میں داخل ہوا جائے ایک کاپ کی نیت کرنے والے رات ہی کو اشاک سے پہلے مسجد میں آ جائیں جو انہوں نے اپنے لیے خیمہ بنا رکھا ہے اس میں صبح کی نماز پجر ادا کرنے کے بعد پھر داخل ہو رات ساری مسجد میں گزرنی چاہیے باقی جو لوگ ایک بیٹھنے کی سکت نہیں رکھتے اپنی مسروٹیتوں کی وجہ سے ان کو کم از اس آخری دھاکے کی جس دھاکے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا دھاکہ قرار دیا ہے اس آخری دھاکے کی پانچ راتوں کو شبیداری کرنی چاہیے رات جا کر اللہ کی وارگاہ میں بندگی کے اندر عبادت کے اندر قرآن حکیم سننے کے اندر قرآن سنانے کے اندر رب کے ذکر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کے اندر گزارنی چاہیے ان راتوں کی محبوب ترین دعا جو نبی کائنات میں اپنی زوجہ مبارکہ کو سکھائی یہ تھی اللہ ان کا فبول تو حب الفوا ان پانچ راتوں کی بیداری کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مجھا جامع مسجد جو مرکز علیہ حدیث کے نام سے اللہ کے فضل و کرم سے متعارف ہے لارنس روڈ پہ ٹریپل لارنس روڈ پہ یہاں ان پانچوں راتوں کی بیداری کا اہتمام کیا ہے جس میں اللہ کی رحمت سے قرآن کریم کی پڑی گئی منزل کے طویل خلاصوں کے بیان کے بعد ساتھ ہی قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے ذکر و اذکار اور دیگر علماء کلام کی تقاریر کے پروگرام بنائے گئے ہیں کل یعنی تئیس کی شب کو انشاءاللہ شاء آج یہاں مقامی علماء خطاب کریں گے آج کی رات اور 23 کی شب کو مولانا حافظ عبداللہ صاحب شیہو پری کا خطاب ہوگا پچیسویں کی شب کو مولانا حبیب الرحمان یزدانی کا خطاب ہوگا اور ستائیسویں کی شب کو طویل دعائیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں ان ساری راتوں میں انشاءاللہ لیکن ستائیسویں کی شب کو خصوصی خطاب اور طویل دعا ہوگی انتیسویں کی شب کو مولانا محمد حسین صاحب شیہو پوری کا خطاب ہوگا اور ستائیسویں کی شب کو ہمارے امیر شیخ خل مولانا محمد عبداللہ صاحب کا خطاب ہوگا یہ پروگرام ہے وہیں پر دوست احباب نے آپس میں مل کر اپنے ذاتی مال سے ان احباب کے لیے شہری کا بندوبست کیا ہے جو وہاں شبے داری کا اہتمام کریں گے خدا کے پن و کرم سے اکیسویں آج رات تیئیسویں پرسوں رات ستائیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں, انتیسویں،, انتیسویں ان پانچوں راتوں میں وہاں شب اداری کرنے والوں کے لیے کھانے کا اللہ کے پذل و کرم سے اہتمام ہوگا تحری کے وقت کا یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس مسجد کے اندر اللہ کے پزل و کرم سے اٹھائیسویں شب کو پرانے مجید کا ختم ہوگا کون سی شب کو کیونکہ میں نے پاک راتوں میں آنا مشکل ہوتا ہے لمبا درس ہوتا ہے یہاں بھی یہی دستور تھا اور لمبے خلاصے بیان کیے جاتے ہیں اس لیے اٹھائیسویں کی شب کو میں خود یہاں آؤں گا انشاءاللہ اور تاریخ صاحب پرانے مجید کا ختم کریں گے اور انشاءاللہ اللہ خطاب بھی ہوگا اور طویل دعا ختم قرآن بھی ہوگی انشاءاللہ شاء باقی پانچ راتیں وہیں گزاری جائیں گی انشاءاللہ سارے دوست آج پہلی مرتبہ میں یہ بات کرنے لگا ہوں. پہلے میں کہتا ہوں جو آ سکتے ہیں آئے جو نہیں پہنچ سکتے نہ پوچھے لیکن ان پانچ راتوں میں سارے دوست وہاں پہنچے سنا ہے کہ نہیں ان پانچ راتوں میں سارے دوست کیوں اب یہ مسئلہ نہیں ہے جی واپسی پہ سواری نہیں ملے گی کیونکہ شیری ان شاء اللہ وہی ہو رہی ہے فجر کی نماز کے بعد بڑی سواریاں مل جاتی پہنچو گے کہ نہیں پیسہ بول کے پہنچو گے کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ ہاتھ اٹھا کے بابا جی اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ اٹھاؤ نیوا سر نکلو چونکہ ہاں اس طرح سب نے انشاءاللہ پہنچنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جگہ کی قلت کی وجہ سے میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا ہم نے کئی دفعہ پروگرام بنایا تھا کہ جمع الوداع کا اجتماع کہیں باہر کھلی جگہ میں ہوا کرے کیونکہ یہاں جگہ کی قلت ہے اب سکول کی عمارت بھی گر گئی ہے اندر سے پہلے ہم چھتیں استعمال کر لیتے تھے اب وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اس لیے انشاءاللہ شاء اگلا جمعہ جمعت الوداع اگلا جمعہ بولو بھائی یہ جمعہ الوداع انشاءاللہ وہاں بڑی جامع مسجد مرکز آئی ریس لارنس روڈ پہ انشاءاللہ ادا کیا جائے ان اللہ کہاں ادا ہوگا لارنس روڈ پہ انشاءاللہ اللہ یہاں جو دوست احتکاب بیٹھے ہیں ان کے لیے یہاں بھی جمعے کا اہتمام کر دیا جائے گا جا، تاکہ ان کے احتکاب میں خلل نہ پڑے ویسے باقاعدہ جو ہمارا جمعہ ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ وہ جمعہ اگلی دفعہ لارنس روڈ پہ ہوگا انشاءاللہ آپ حضرات میں از ہیں کیونکہ وہ بھی چینیاں والی مسجد کی شاخ ہے. ہے بڑی مسجد لیکن شاخ انشاءاللہ شاء اسی کسی مسجد کی ان اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پہلے پہنچیں کوشش کریں کہ گھر سے وضو کر کے آئیں وہاں اللہ کے فضل سے وضو کا باقاعدہ انتظام ہے شاہ رخ خانوں کا بھی لیکن بہتر یہی ہے رش ہوگا اس لیے آپ وضو گھر سے کر کے آئیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے لیے وہاں وسیع انتظامات کی جائیں انشاءاللہ شاء لیکن گرمی کا موسم ہے اس لیے پورے ساڑھے بارہ بجے خطبہ شروع ہو جائے گا پورے ساڑھے بارہ بجے اور ڈیڑھ بجے انشاءاللہ شاء بھی زیادہ سے زیادہ نماز کھڑی ہو جائے گا. اس لیے دوست پہلے بارہ بجے سے بھی پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو اچھی جگہ مل آپ ادلا جو خاص طور پر چینی ہوائی مسجد سے نمازی تیسری بات یہ ہے اخبارات میں بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہاں ایک بات سن لیں میں یہ اس لیے نہیں سنا کہ کہیں بعض ہمارے بزرگ دعائی نہ مانگنا شروع کر دیں آج سے اگر بارش ہوگی تو پھر جمعہ یہی ہوگا میں نے لیکن انشاءاللہ شاء جمعہ اگلا نہیں ہوگا اگلا جمعہ تو بدا لارس روڈ پہ ہوگا پانچوں راتوں کی بیداری بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ شاء اور تیسرا اعلان یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے منزل پڑھنے کے بعد خلاصہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے طویل دعا ہوگی انشاءاللہ شاء چوتھی بات یہ میں ذرا بڑی تاکید کے ساتھ آپ کو کہہ لگا ہوں آج قلعہ لکمن سنگھ راوی روڈ پتا ہے قلعہ لکمن سنگھ کا راوی روڈ کا بھی پتا ہے وہاں پہ سوا چھ بجے میری تقریر ہے میئر بازار قلعہ لکمن سنگھ نے اور وہیں پہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں نے افطاری کا بھی اہتمام کیا ہے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا اس مسجد کے لیے آج میری گزارش ہے اس جگہ کے لیے یہاں بھی اپنی جماعت کے افراد کم ہیں اس لیے سارے لوگ جو ان علاقوں کے رہنے والے ہیں ضرور پہنچیں مجھا صاحب سنیا کے لیے ضرور پہنچنا ہے سوا چھ بجے مین بازار قلعہ لکمن سنگھ پہ راوی روڈ پہ انشاءاللہ میرا خطاب بھی ہوگا اور افطاری کا بھی بندوبست دوستوں نے وہی کیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھ کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق کا فرمائے حقیقی بات یہ ہے گیارہ بارہ دن ہو گئے ہیں مسلسل افطاروں میں جاتے ہوئے رات کو قرآن سنانا بڑا مشکل کاف ہے اور پھر قرآن سنا کے اللہ کے ول سے خلاصہ بیان کرنا کتنی منزل ہوتی ہے اس سے لمبا خلاصہ ہوتا ہے بولنا بڑا مشکل کام ہے لیکن صرف اور مجھ میں ہمت بھی نہیں ایمانداری کی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ عام دنوں میں میں اس سے لمبا خطبہ دیتا ہوں آج اتنا بھی خطبہ بڑی مشکل سے دیا ہے روزے کی تھکاوٹ رات کی تھکاوٹ بارہ بجے رات ہم پارے ہوئے تھے تقریبا کیونکہ آج جمع رات تھی اور پتہ تھا کہ صبح چھٹی ہے اس لیے زیادہ طویل ہو گیا دراصل تو اس کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے ہمت نہیں ہے اور مسلسل باہر کی افطاری کر کے یادگی کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی ہو چاہے کتنا ہو ہر آدمی کا اور خاص طور پر میں نے قرآن سنانا ہوتا ہے اور بعد میں منزل پر نہیں ہوتی ہے میں بالکل کوئی چیز نہیں پیتا صرف کھانے سے جو ہے روزہ افطار کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود ان نوجوانوں کے دین کی محبت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ اللہ پتہ نہیں انہیں نیتوں کو بخشش کا ذریعہ بنا دے میں انکار نہیں کرتا آپ حضرات سے بھی اپیل ہے درخواست ہے کہ آج آپ نے افطاری پر ضرور بولو بھائی بولو تو صحیح پہنچنا افطار پر ضرور پہنچنا انشاءاللہ شاء اللہ پانچویں پانچویں تو چھٹی پانچواں اعلان یہ ہے کہ عید الفطر کا فطرانہ دو شیر ساڑھے دس ٹانگ گندم یا اس کے برابر قیمت ہے تقریبا ساڑھے پانچ روپے عید الفطر کا فطرانہ بنتا ہے فطرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا جائے اگر اس کسی نے نماز عید سے پہلے اس کو ادا نہ کیا تو فطرانہ ادا فطرانہ ہر بچے بوڑھے جوان مرد عورت کی طرف سے گھر کے سربراہ کو ادا کرنا چاہیے اگر ایک دن کا بچہ ہے اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کرنا ہے ساڑھے پانچ روپے فی کس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنا ہے عید کی نماز اللہ کے فضل و کرم سے حس میں سابق سنت کے مطابق کھلے میدان کے اندر منت و پارک میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ عید کی نماز کے لیے سات بجے کا وقت مقرر کیا ہے ٹھیک ہے کیوں بھائی سات بجے دیر تو نہیں جلدی بھی نہیں سات بجے انشاءاللہ نماز عید الفطر کھڑی ہو جائے کتنے بجے سات بجے ان شاء اللہ عید الفطر کے مسائل اگلے جمعے بیان ہوں گے لیکن اعلان آج کر دیا ہے کہ عید الفطر کی نماز سات بجے کو پارک میں ادا کی جائے گی ان اللہ اس لیے سارے دوست ان اعلانات کو اچھی طرح بغور سن لیں اور اپنے ذہن میں رکھیں بڑے اعلان ہو گئے ہیں یاد رہیں گے کہ نہیں ایک پانچ دن کی شب پانچ راتوں کی شب اداری وہیں پر شہری کا احتمام دوسری بات اگلا جمعہ لارنس روڈ میں تیسری چیز آج کی افطاری چوتھی چیز فطرانہ اور پانچویں چیز نمازے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے جن دوستوں نے ابھی تک مدرسے کا چندہ نہیں دیا مہربانی کر کے چندہ دے دے تاکہ یہ دین کا کام چلتا رہے ان اللہ من تعلق کر